تجے ایر وبی کا سلط والسلام علی کا رسول اللہ ولا علی کا یا حبیب اللہ والسلام يا نبی اللہ يا نور اللہ القول البدین نظہت المجالس وغیرہ میں ہے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں عالی جا کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں اپنی فوت شدہ بیٹی کو خام میں دیکھ سکوں حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ علیہ کبی نے فرمایا بعد نماز عشاء چار رکعت نفل پڑھیں ہر رقب میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر یعنی الحاق متکافر وحت المقابر یہ پڑھیں لیٹ جائیں جب تک نیند نہ آئے درود و سلام پڑتی رہیں اس خاتون نے یہ عمل کیا تو اسے اپنی بیٹی خواب میں نظر آ گئی مگر یہ دیکھ کر اسے صدمہ ہوا اس کی بیٹی خوفناک عذاب میں مبتلا تھی اس پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس تھا ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہی خاتون صبح فریاد لے کر حضرت سیدنا حسن وصری علی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ بابرکت میں حاضر ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو خیرات کے سالے ثواب کے برعکس سے اللہ رب العزت اس کا اذاب دور فرما دے گا دوسرے دن سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ علی نے خواب میں جنت کا باغ دیکھا جس میں علیشان تخت پر نور کا تاج سر پر سجائے ایک لڑکی بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی اے حسن بصری علی رحمتہ اللہ علوی میں اسی خاتون کی لڑکی ہوں جو مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے آپ سے عمل پوچھنے آئی تھی فرمائے تمہاری ماں نے تمہیں عذاب میں دیکھا تھا میں تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہا میری ماں نے سچ کہا تھا واقعی معذاب میں آزاب میں گرفتار تھی نہ صرف میں بلکہ مجھ ستر ہزار افراد جو اس قبرستان میں مدفون تھے سبھی عذاب میں مبتلا تھے اللہ عزل کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک نیک آدمی قبرستان میں آ نکلا اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب سارے قبرستان والوں کو اسال کر دیا اس کا وہ ایک مرتبہ کا درود پاک کچھ ایسا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے قبرستان میں مدفون مجسمیت عذاب میں گرفتار ستر ہزار افراد کو اللہ تعالی نے ستر ہزار افراد کو عذاب سے رہائت فرما دی اور مزید انعام و اکرام سے بھی نوازا جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مشکل, مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشاہ ہے تیرا ہی نام تجھ پر درود اور سلام سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم دعوت اسلامی کے شاتی دارے مکتبت المدینہ کے مطبوع چھے سو صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں اس کے صفحہ دو سو پر ہے حضرت سیداتونا رابیہ عدویہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہا عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے مکان علی شان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اپنے دوپٹے اور چادر کو اچھی طرح اوڑ کر بار رب العزت میں یوں عرض گزار ہوتی یا اللہ ستارے چمک رہے ہیں سب کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے میں تیری بارگاہ میں تنہا کھڑی ہوں حضرت سعید عطنا رابیہ بسری نماز ادا کرتی رہتی ہوں. یہاں تک کہ ساحری کا وقت ہوتا اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا پھر اللہ تعالی کے بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ زبجل یہ رات گزر گئی دن روشن ہو گیا میں نہیں جانتی رات کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یا اللہ عزب اگر میری عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارکباد دی جائے اگر میری عبادت مردود ہو گئی رد ہو گئی تو میری ڈھارس بندائی جائے یا اللہ عزت تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا اور میری مدد کرتا رہے گا میں اسی عادت پر قائم رہوں گی یعنی ساری رات تیری عبادت کرتی رہوں گی اور تیری عزت و جلال کی قسم اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دے گا پھر بھی تیری بارگاہ سے دور نہ ہوں گی کیونکہ میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے پھر حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی عہچند اشعار پڑھے جن کا مفہوم ہے اے میرے سرور و امید وار اور میری مقصود تو ہی میرے دل کی راحت ہے تو ہی میرا محبوب ہے تیری دید کا شوق میرا ساز و سامان ہے میری زندگی اور میری محبت کے مالک اگر تیری محبت نہ ہوتی تو ان وسیع شہروں میں نہ بھٹکتی کتنی مرتبہ تیرے احسانات مجھ پر ظاہر ہوئے میں نے کتنی ہی نعمتیں تج سے حاصل کی پس اب تیری محبت ہی میری خواہش میرا مقصود میرے جلتے دل کی آنکھ کا نور ہے میں جب تک زندہ رہوں مجھے کوئی چین و سکون نہیں رات کی تاریکی میں میری امید صرف تو ہی تو ہے اے میرے دل کی امید اگر تم مجھ سے راضی ہو گیا تو میں خود کو سعادت مند سمجھوں گی Mita Vesari Hatayi علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبی ہی وباراک وصل مٹھو مٹھے اسلام بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں آج کے بیان کا عنوان ہے عبادت گزار خواتین انشاءاللہ عزو جل آج کے بیان میں اپنے شب و روز اللہ تعالی کی عبادت میں بسر کرنے والی نیک بیبیوں کا ذکر خیر کیا جائے گا سبحان اللہ از نیکوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے جی ہاں منقول ہے ان ذکر تنزل الرحمہ نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے ان شاء اللہ عز و جل خوب خوب رحمتِ الہی از وجل سے جھولیاں بھریں گے انشاءاللہ اللہ آج کے بیان میں ایک لڑکی کی توبہ اور اس کی عبادت کا بیان کیا جائے گا کثرت سے روزے رکھنے اور نماز پڑھنے والی اور خوف خدا عزوجل سے رونے والی اللہ کی نیک بندی کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ موت کی یاد میں بھوکی رہنے والی اللہ کی ایک نیک بندی کا ذکر کیا جائے گا آقا کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ اور چند امہات المؤمنین صدی اللہ تعالی عن کی عبادات ریاضات کا احوال بھی سننے سنانے کی سعادت حاصل ہوگی اگر توجہ کے ساتھ اول تخر سننے کی سعادت حاصل کی تو انشاءاللہ اللہ خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وبی وبارک وسلم حضرت سیدنا صالح مر علی رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں ایک لڑکی جو بجاتی تھی ایک دن کسی قاری قرآن کے پاس سے گزری قاری قرآن پارا دس سور توبہ آیت نمبر انچاس فورٹی نائن کی تلاوت کر رہے تھے وَإنَّ جَهنَّمَ ترجمہ کنزل ایمان اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے کافروں کو آیت مبارکہ سنتے ہی اس لڑکی نے وہ گانے بجانے والا آلہ پھینک دیا زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئی جب ہوش آیا تو اس نے وہ آلہ توڑ دیا عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئی اس قدر عبادت کرتی تھی کہ اس کی عبادت مشہور ہو گئی حضرت سن مری علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں جب اسے کہا گیا اپنے نفس کے لیے نرمی اختیار کرو تو وہ لڑکی رونے لگی کہنے لگی کاش مجھے معلوم ہو جائے جہنمی اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے پل سیرات کیسے عبور کریں گے قیامت کی اہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے کھولتے ہوئے گرم پانی کو کیسے گھونٹ گوٹ کر کے پیئیں گے اللہ کی ناراضی کیسے سہ سکیں گے پھر وہ لڑکی ہوش ہو کر زمین پر آ گئی جب افاقہ ہوا تو بار گاہے کبریا ازز وجل میں التجا کرنے لگی یا اللہ عز وجل میں نے جوانی میں تیری نا فرمانی کی اب بڑھاپے میں کمزوری کی حالت میں تیری اتاد کر رہی ہوں کیا تو میری عبادت قبول فرما گا پھر اس نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچی اور کہا آ کل قیامت کتنے ہی لوگوں کے عیب کھول دے گی پھر اس نے چیخ ماری اور آہو بکا یعنی رونے لگی مجلس کے سبھی لوگ اس کی شدتیں گریا و زاری سن کر بے ہوش ہو گئے گناہ اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں ملاحظہ فرمایا اللہ کریم روف رحیم جل جلال نے گانے باجے سے شغل رکھنے والی لڑکی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اپنی عبادت کی سعادت عطا فرما دی کاش ہماری وہ نادان بہنیں یہاں عبرت حاصل کرتی جو گانے باجے سننے سنانے کا شوق رکھتی ہیں یاد رکھیے فردوس الاخبار اخبار میں ہے سرکاری نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے خوب یاد رہے گانے باجوں کا ایجاد کرنے والا شیطان لانتی ہے گانے باجے سننا سنانا شیطان کے نقشے قدم پر چلنا ہے مسلمانوں کو شیطان کے نقشے قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے جی ہاں چنانچے لاتبارک و تعالیٰ پارہ دو صورت البقرہ آئے دو سو آٹھ میں ارشاد فرماتا ہے سلمی کا خطوط کو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 حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمتہ اللہ کافی تفسیر در منصور میں نقل فرماتے ہیں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ گانے باجے شہوت کو ابھارتے غیرت کو برباد کرتے ہیں یہ شراب کے قائم مقام ہیں گانے باجے میں نشے کی سی تاثیر ہے فردوس الاخبار حدیث نمبر چار ہزار دو سو چار سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار غریبوں کے غم گسار بے قسوں کے مددگار شہنشاہ ابرار سلطان والا تبار صاحب پسینے خوشبودار سردار علی وقار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا گانا اور لہو ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے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 جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دیا سے سنے اللہ بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا لے گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں یاد رکھیے فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ابھی آپ نے سنا گانے باجے شیطان کی یاد ہے گانے باجے گناہوں پر ابھارتے ہیں گانے بازے شہوت بھڑکاتے ہیں گانے بازے انسان کو بغیرت بناتے ہیں گانے بازے میں شراب کی تاثیر ہے گانا گانے یا سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے گانا اللہ اجزا وجل کو ناراض کرتا ہے اور آہ اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے ہو گئے کہ انہیں رب کائنات خالی کے ارض و سماوات ارز وجل پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں علی آزب اللہ تعالی اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو میرے طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رزبی زیائی دامت برکاتہم العلیہ کا رسالہ ہے گانے باجے کی ہول لاکیاں اور ایک رسالہ ہے گانوں کے پینتیس کفر اشعار ان کا مطالعہ فرمائی امیر اہل سنت گانے باجے سننے سنانے والوں کو جھنجوڑتے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں فلم دیکھیں اور جو گانے سنیں کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے فلم بھی کی آنکھ میں دوزک کی آگ باد موت ہوگی باد موت تو ٹی وی سے بھاگ چھوڑ دے ٹی وی کو وی سی آر کو کر دے راضی رب کو اور سرکار کو بینڈ بازوں سے تو کوسوں دور بھاگ کہ کہیں دوزک کی کھا جائے نہ آگ مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امام محمد غزالی علی رحمۃ اللہ والی احلوم جلد پانچ افرا ایک سو پر لکھتے ہیں حضرت سیدنا خواص علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں ہم ہم راہل عابدہ کے پاس گئے یہ اللہ والی بکثرت روزے رکھتی اتنا روتی اتنا روتی اتنا روتی کہ ان کی بنا زائل ہو گئی اس قدر کثرت سے روزے رکھتی اس قدر کثرت سے نماز پڑھتی کہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہتی مجبوراً بیٹھ کر نماز شروع فرما دیتی حضرت سیم خواص علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں ہم نے انہیں سلام کیا پھر اللہ زبل کے عفو کرم کا تذکرہ کیا تاکہ ان پر معاملہ آسان ہو جائے انہوں نے سن کر چیخ ماری فرمایا میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے اور اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے خدا کی قسم میں چاہتی ہوں کہ کاش اللہ سجل نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر شہ نہ ہوتی یہ فرما کر وہ عابدات دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئیں آ سلب ایما کا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا مدنی پنج سورا میں امیر اللہ سنت دامد براکات نقل کرتے ہیں حضرت سعید معاذہ عدویہ ادبیہ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ صبح کے وقت فرماتی شاید یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے شام تک کچھ نہ کھاتی جب رات آتی تو کہتی شاید یہ وہ رات ہے جس میں مجھے مرنا ہے پھر صبح تک نماز پڑھتی رہتی میرا دل کانپ اٹھتا ہے کلے جا منہ کو آتا ہے کرم یارب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے اٹھے مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے قرآن پاک میں خدائے رحمان خدائے حنان و منان از وجل پارا ستائے سورہ زاریات آئے چھپن ارشاد فرماتا ہے میں خلق وَالْإِنسَ جوں سلیا ترجمہ کنز ایمان اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے آئیے اب آقا کی شہزادی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے چنانچہ روز امیل مؤمنین مولا مشکل کشاہ زوج فاطمت الزہرا حضرت سیدنا علی المرتض کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیداتنا فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی سے شادی کی پہلی رات محبت بھری گفتگو فرمانے لگے رات کا کچھ حصہ گزرا خاتون جنت رونے لگی مولا علی کرزم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا یہ تمام عورتوں کی سردار کیا آپ راضی نہیں میں آپ کو شوہر ہوں آپ میری بیوی ہیں کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں میں تو اپنی اس حالت کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر گزر جائے گی مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا آج میرا عزت و فخر کے ساتھ بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی طرح ہے بس آج رات ہم اپنے رب عز وجل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے ہماری تمام عبادتیں اس معبود حقیقی عز وجل کے لیے ہیں اس کے بعد خاتون جنت اور مولا علی رضی اللہ عنہما ساری رات اللہ تعال کی عبادت کرتے رہے صادقا صالحا صالحا صادقا صلی اللہ محمد وبارک وسلم النبوت میں ہے امام حسن مشتبہ راکب دوش مصطفی امام الفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا میں نے اپنی امی جان خاتون جنت فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی کو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی عرض کی امی جان کیا وجہ ہے آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر سبحان اللہ بی فاطمہ جو خوابی میں ہے آلیا آلدہ داہدہ دا ساجدہ دا جانے صلو علی صل اللہ علی محمد میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں اور پردوں میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں اس واقعے میں ان نادان مسلمانوں کے लिए کتنی نصیحت ہے اور کتنے پیارے مدنی پھولیں مشک بار خوشبودار جو نوافل در کنار فرض سے بھی غفلت برتیں دو جہاں کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردار ساری ساری رات عبادت میں گزار دیں اور آج کے مسلمان فاطمہ مات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کے دعوے کریں اور کبھی رات کو وی سی آر کے سامنے بیٹھ جائیں کبھی فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں کبھی مہندی کی تقریب میں وہ نادان بہنیں جو بے حیائی کرتی ہیں شادی کے موقع پر ڈھول پیٹتی ہیں باجے بجاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں ماض اللہ توبہ توبہ استخر اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں ہوش میں آئیے اس سے پہلے کے زندگی کا چراغ گل ہو جائے موت قبر کی تاریکی میں پہنچا دے توبہ استغفار کر لیجئے آخرت کی فکر میں مدر ہو جائیے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے ایک نہ ایک دن موت آ کر ہی رہے گی الموت تو بابن کل الناس سی داخل وسن کلو موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے موت سے فرار ممکن نہیں لہٰذا اقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے اقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارے اللہ اجزا والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے اپنے دل کو اہلے بہتے عزام کی محبت سے آباد کرے ان شاء اللہ عز و جل ان نفوس قدسیہ کی محبت عقیدت بروز قیامت بخش اور مغفرت کا سبب بنے گی اس روایت سے یہ مدنی پھول بھی چننے کو ملا اپنی دعاؤں میں مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے خاتون جنت سارے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعائیں کرتی تھیں سبحان اللہ اہل ایمان کے لیے دعا کرنے کی ترغیب خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی دعوت اسلامی کے شاط ادارے مکتبت المدینہ کی کتاب ہے فضائل دعا یہ اعلیٰ حضرت کے والد کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور آلہ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے اس میں حدیث پاک ہے محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ عرض اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ عزہ کو کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ آدمی عرض کرے الہی عزب امت محمد کی عام مغفرت فرما صلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم محمد ایک روایت ہے جس کا خلاصہ ہے جب مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے ایک فرشتہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ یہ دعا پہلے اس کے حق میں قبول فرما صلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و و بارک وبارک ویٹ میٹھے اسلامی بھائی پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں سیدہ سعیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیداتنا فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت آپ کی ریاضت کی کیفیت آپ نے ملاحظہ فرمائی آئیے اب امہات المؤمنین کی عبادات کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے امین حضرت سعدات خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرماتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب خدمت بجا لاتی خدمت, میں اس خدمت اسلام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیتی زرقانی جلد تین صفحہ دو سو چھبیس میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھل مداری النبوت میں ہے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعلب بہت بڑی عبادت گزار تھی نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول رہا کرتی ام المؤمنین حضرت سعیدات رضی اللہ تعالی عہا اکثر روزے سے رہتی تلاوت قرآن پاک کرتی رہتی اور مختلف قسم کی عبادات میں مصروف رہا کرتی ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عہا بھی انتہائی عبادت گزارتی ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ آفیفہ رضی اللہ تعالی ہر روزانہ بلا ناغا نماز تحجد پڑھا کرتی اور اکثر نفلی روزے بھی رکھتی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صحب وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کے طفیل عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں یاد رکھیے ہر مسلمان عاکل بالغ مرد اور عورت پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں انکار نہ کرے نماز بھی نہ پڑھے وہ سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام دوزک کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے نماز سستی کرنے والے کو خبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی اس کی قبر میں آگ بڑکا دی جائے گی اس پر ایک گنجہ شام مسلط کر دیا جائے گا نیز بروز قیامت بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا مکاشفات القلوم میں لکھی گئی ایک لڑکی کی عبرت ناک سنیے اور نماز میں سستی سے توبہ کیجیے ایک شخص کی بہن انتقال کر گئی جب وہ دفن کر کے واپس آئے تو یاد آئے میری رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی بہن کی قبر پر آیا قبر کو کھودا تاکہ تھیلی نکالے جب قبر قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی بہن میں آگ کے شولہ بھڑک رہے تھے اس شخص نے جیسے پیسے قبر پر مٹی ڈالی روتا ہوا ماں کے پاس آئے پوچھا می جان میری بہن کے امال کیسے تھے ماں بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو ارض کی میں نے اس کی قبر میں آگ کے شعلے دیکھے ماں نے رو کر کہا بیٹا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر نماز پڑھتی تھی یعنی نماز قضا کرتی تھی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں جب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنے کی سزا یہ ہے تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑے اس کا کس قدر خوفناک انجام ہوگا یاد رکھیے جو کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر کے پڑھے وہ ویل کا مستحق ہے ویل کیا ہے سنیے اور استغفار کیجئے ویل جہنم میں خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے جہنم میں ایک غی نامی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اس غی نامی وادی میں ایک ہول ناک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس ہب ہب نامی آگ کے کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے یہ آگ کا کنواں بے نمازیوں کے لیے ہے یہ آگ کا کنواں زانیوں کے لیے ہے یہ آگ کا کنواں شرابیوں کے لیے ہے یہ آگ کا کنواں سود خوروں کے لیے ہے یہ آگ کا کنواں باپ کو ایزا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے پارہ اٹھائیس صورت المنافقون کی آیت نمبر نو میں ارشاد ہوتا ہے یہ لم و لم ود کم وکریل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 فخلف من الدين خلف نضع الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ترجمۂ کنزل ایمان تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہوئے بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملیں انگلیاں عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باس کر لے توبا رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنا سزا ہوگی کڑی میٹھے میٹھے بھائی اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں عبادات وغیرہ کے فضائل و برکات سننے اور اس پر استقامت قامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کا سنو تو بڑا مدنی ماحول اپنا لیجئے دعوت اسلامی پر رب دعور وجل اور شاہی بہاروں بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصی کرم ہے خصوصی نظر ہے آئیے میں دعوت اسلامی کے بہار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تلو الحبیب الحمد للہ یہ بھائی دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں الحمد ہو رہا ہے الحمد پاکستان کے کم و بیش ہر بڑے شہر میں ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام عرب امارات میں بھی ہو رہا ہے انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے افریقہ میں بھی ہو رہا ہے امریکہ میں بھی ہو رہا ہے دنیا کے کم و بیش بہتر ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے اسلامی بھائیوں میں بھی کام ہو رہا ہے اسلامی بہنوں میں بھی کام ہو رہا ہے اور کم و بیش اکتالیس شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنوں میں جیلوں میں بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ للہ آئیے باہر سنیے سینٹرل جیل سکھر بابل اسلام سندھ اس میں ایک عورت جو قیدی تھی اس کا بیان ہے یہ مسلمان ہونے سے پہلے غیر مسلمہ تھی ایک بیرک میں ایک با پردہ اسلامی بہن قیدیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے سنتیں سکھانے کے لیے آتی تھی یہ جو پہلے غیر مسلمہ تھی مسلمان نہیں تھی وہ کہتی ہے اسلام کے سانچے میں ڈھلا کردار چہرے سے تقدس کے جھلکتے انوار دیکھ کر مجھے عجیب کشش محسوس ہوئی انہیں دیکھ کر مجھے سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ جاتی میں نے ملاقات کی اس نے اپنا تعارف کروایا میرا تعلق دعوت اسلامی سے دعوت اسلامی تبلیغ و قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تاریخ ہے دعوت اسلامی کا مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش میں دعوت اسلامی مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے بہت ساری مجالس ہیں فضان قرآن کے نام سے بھی ایک مجلس ہے جو کہ جیلوں میں کام کر رہی ہے اسی مجلس کی اجازت سے یہاں قیدی عورتوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لے کر میں آتی ہوں اللہ کرے میری کوششیں برابر ہوں یہاں موجود اسلامی بھرے نیک بن جائیں دعوت اسلامی کی اس مبلغہ کا انداز ایسا تھا کہ وہ نو مسلما وہ نئی مسلمان عورت وہ کہتی ہے کہ میں اس کی گرویدہ ہو گئی روزانہ اس کی منتظر رہتی یعنی اس کا انتظار کرتی جب وہ تشریف لے آتی میں اپنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی ان کا پاکیزہ کردار دیکھ کر سوچا کرتی اسلام اپنے ماننے والوں کو عفت اور پارسائی کا کیسا پیارا درس دیتا ہے ان کی صحبت انفرادی کوشش کی برکت سے میرے دل میں اسلام کی محبت کی شمع روشن ہو گئی آخر کار ایک دن میں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا دوسرے دن جو ہی وہ مبلغہ تشریف لائیں میں نے بے قرار ہو کر کہا آپ کا اعلیٰ کردار پاکیزہ گفتار نے مجھے متاثر کیا ہے اسلام کس قدر پیارا دین ہے میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا میں اس کی روشن تعلیمات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہوں اس کے بعد جب میں نے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس مبلگہ نے فوراً توبہ کروائی اور کلمہ پڑھا دیا جتنی اسلامی بہنیں وہاں موجود تھیں وہ رونے لگیں اور گلے لگ کر اس نو مسلما کو مبارکباد دینے لگیں الحمد للہ یزب اجل وہ نو مسلم کہتی ہے میں نے دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اسلامی احکامات پر عمل کی کوشش شروع کر دی ہے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو کر سرکار غوث آدم علی رحمۃ اللہ الاکرم کی مریدنی بن گئی ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے شوہر پر انفرادی کوشش کی اور الحمد عزوجل یا دو مہینوں کے بعد وہ بھی سایہ اسلام میں آ گئے اے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی سنو ہے بہت کام کا مدنی ماحول تمہیں سنتیں اور پردے کے احکام یہ تعلیم فرمائے گا مدنی ماحول سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحب و بارہ کا وسلم مولا کریم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیری بندیاں با پردہ جو ہیں یہ بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا ہم کے گناہ گاروں کے گنا مواف فرما دے مولا ہماری خطۂ معاف فرما دے ہمارے چھوٹے گنا معاف فرما دے ہمارے بڑے گنا معاف فرما دے چھپکے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دے اعلانیہ کیے ہوئے گناہ معاف فرما دے باطنی گنا معاف فرما دے ظاہری گنا مواف فرما دے مولا کریم ہمیں گناہوں سے بچا نفس کے چکروں سے بچا شیطان کے وسوسوں سے بچا مولا بری صحبت سے بچا میرے پاک پروردگار میں نہیں طاقت رکھتا گناہ سے بچنے کی میں نہیں قوت رکھتا نیکی کرنے کی مولا مجھے گناہوں سے بچا مولا مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمان اے پاک پروردگار میٹھے محبوب علیہ سلاۃ والسلام کے روشن چمکدار پر نور چہرے کا صدقہ مولا ہمارا نام اعمال روشن فرما دے یا اللہ ہمارا دل روشن فرما دے یا اللہ ہماری قبر روشن فرما دے ہماری آخرت روشن فرما دے مولا پل رات روشن فرما دے مولا روشنی کی جگہ جنت عطا فرما دے مولا دل کی تاریخی دور فرما دے نام اعمال کی کالک دور فرما دے مولا قبر کا اندھیرا دور فرما دے یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے مولا پل سراد کے اندھیرے سے بچا مولا جہنم کی اندھیریوں سے ہمیں بچا اللہم ہما جرنا النار، اللہم ہما من النار، او ہوما چرنا مینندار او ہوما چرنا مینندار او ہوما چرنا مینندار او ہوما من النار او ہوما چرنا مینندار بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے مولا یا رب کریم اگر تو ناراض ہوا ہمارے گناہوں کے سبب تو نے ہماری گرفت فرمائی تیری قسم کہیں کیوں نہیں رہیں گے مولا شامت اعمال کے سبب گناہوں کی نخوصت کے سبب اگر آزاد قبر مسلط ہو گیا کہاں بھاگ کر جائیں گے مولا سام بچھو قبر میں آگئے کہاں جائیں گے قبر میں آگ جلا دی گئی کہاں جائیں گے مولا قبر کی دیواروں نے بھیج دیا کیا کریں گے مولا کریم قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن کیسے گزاریں گے یا اللہ اگر تم نے ناراض ہو کر جہنم میں ڈال دیا کون فریاد سنے گا اے مہربان مہربانی فرما کریم کرم فرما اے فضل والے فضل فرما اے رحمان کرم فرما رحمت فرما رحیم رحم فرما مولا لاج رکھ لے گناہ کی نام رحمان ہے تیرا یارب ایپ کھولنا میرے محشر میں نام ستار ہے تیرا یارب بے سب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب اب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یار مولا اچھے عمل کی توفیق دے دے یا اللہ اخلاص دے دے مولا سوز دے دے یا اللہ رقب دے دے مولا عبادت کی توفیق دے دے عبادت میں دل لگا دے نمازوں میں دل لگا دے تلاوت میں دل لگا دے درود میں دل لگا دے نیکی کی دعوت میں دل لگا دے مولا اپنی یاد میں دل لگا دے مولا اپنی دل، اپنی یاد میں دل لگا رہ مست بے خود میں تیری ولا میں مولا رہست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام پلا جام پلا جام ایسا پلا یا الاہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا میں ہوگا کیا یا مول کریم محبوب کے غلاموں کی لاج رکھ لے خاتون جنت کے غلاموں کی لاج رکھ لے امام حسین کے غلاموں کی لاج رکھ لے حسن مشتبہ کے غلاموں کی لاج رکھ لے صحابہ کے غلاموں کی لاج رکھ لے پہلے بہتے ہار کے غلاموں کی لاج رکھ لے اولیاء کے غلاموں کی لاج رکھ لے مولا عبادت گزار خواتین کا صدقہ نیک بندیوں کا صدقہ صالحات کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے عبادت کی توفیق عطا فرما دے ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے نمازوں کی توفیق عطا فرما دے مولا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و پارسائی کا صدقہ مولا ان کو پارسائی عطا فرما دے حیا کی چادر عطا فرما دے شرعی پردہ عطا فرما دے مولا کریم گھروں سے پریشانیاں دور فرما دے بیماروں کو اچھا فرما دے یا اللہ ہمیں اچھا بنا دے ہماری مسجدیں آباد فرما دے مولا ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں یا اللہ مسلمان بندے بندیاں نیک بن جائیں نمازی بن جائیں یہ پاک پروردگار تعلیم قرآن عام ہو جائے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں دھوم مچ جائے دعوت اسلامی والے اور والیاں تیرے دین کی خوب خدمت کریں اخلاص عطا ہو جائے مولانا میر سنت کے علم و عمل میں ظاہر و بات میں برکتیں عطا فرما ان کا سایہ دیر ہمارے سرم پر قائم و دائم فرما ان کی اولاد کی حفاظت فرما ان کی دعوت اسلامی کی حفاظت فرما علما اہل سنت کی حفاظت فرما مولانا دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما جان مال عزت آبرو شان و شوکت کی حفاظت فرما مولانا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو عزت و وقار عطا اسلامی بہنوں کو عزت و وقار عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینا صالحہ عطا فرما جو اولاد والیاں ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ حج کی سعادت عطا فرما دے پیارا پیارا مدینہ دکھا دے یا اللہ بقی میں مدفن کی آرزو پوری فرما دے جنت الفردوس میں مدنی حبیب کا پڑوس نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے اس آنے کو بیان کرنے کو سننے سنانے کو قبول فرما لے یا اللہ جو سنا عمل کی توفیقہ فرما دے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ نبی یا من سلو علی علیہ و تسلیم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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق>